بس اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ مَصل علی محمد والمد پاک مسئلہ کے محترم عزیز و محترم خارن اللہ سب کو سلام رکھے شکلاحود کے سلسلے درس میں سے درس نمبر سات آج آپ حضرت کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں وضو کے واجوات کل ہم نے آپ کو گنا تھا پہلا واجب نیت تھا دوسرا واجب چہرے کو دھونا ایک مرتبہ پورا پانی پہنچا کے دوسرا واجب جو ہے ہاتھوں کا دھونا کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یا انگلوں کے سرے لے کر کلائی تک جس طرح آپ کو دھونا آسان ہو دہلے اور چوتھا واجب جو ہے مسر الراس تھا سر کا مسق کرنا بائی یہ قدرین کانن جس مقدار میں بھی ہو مرتن وادن ایک مرتبہ تو البتہ سر کی کے مقدار عباطۂ عبادت فقے کے ورن میں تو یہ آیا جسم مقدار میں, میں بھی ہو کا نمر نواہدہ ایک دفعہ میں تو اس میں جو خاص طور پر جو ہم نے جانا ہے شاث نفرمایہ جسم مقدار میں, میں بھی ہو تو یہ تو ہم کیا کسی بھی حصے کو مسا کریں گے سر کے پچھلے دائیں بائیں تو اس سے یہ ہمارے جو ہے احادیث علمہ بھی اس باب میں موجود ہے ہمارے بزرگان دین کی سیرت بھی موجود ہے اور تو یہ جی آپ نے مسا کرنا سامنے والے حصے کو ہاں جی سر کے سامنے والے حصے کو جو ہے چاروں انگلیوں کے ذریعے سے مسا کرنا ہے ایک دو انگلیوں سے مسا نہیں کرنا ہے جس طرح دوسرے بعض مسلمان فقے جس طرح کر لیتے ہیں ایک انگلی سے کھا لیتے ہیں تو نہیں ہمارا پورا چار کی چار انگلیوں سے مسر کرنا ہے اور سر کے اگلے حصے کو سامنے والے حصے کو بس کرنا ہے ہاں جی اور سر کے سینٹر سے ہاتھ آرام سے لا کر وہاں درونا ہے جہاں سے پیشانی شروع ہو جاتی ہے ادھر رونا ہے پیشانی کو مساح نہیں کرنا ہے پیشانی دوہنے میں آتا ہے لہٰذا پیشانی کو مسا نہیں کرنا ہے جہاں سے بال ختم ہو جاتے وہاں پہ رک جاتے ایک تو یہ ہے دوسرا فرمایا جو ہے ایک دفعہ مسا کرنا ہے تو بعض حضرات تو اگر آپ لوگ یہاں رکھیں سر پہ ہاتھ رکھ کر اوپر نیچے کئی دفعہ کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے مسا کرنے میں چونکہ یہاں فرمایا مر واحدہ ایک دفعہ مسا کرنا ہے تو آرام سے سر کو ہاتھ کو سر کے بیچ میں رکھ دیں ہاں دکھا دیکھا ہاں جی پیو دھنگا کو پھر وہاں سے جو آرام سے نیچے لے کے آؤں بس ایک دفعہ اوپر نیچے ہاتھ کو نہیں پھیلانا ہے ہاں مال نہ نہیں ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے بس صرف آرام سے سامنے والے سے کو سر اوپر رکھ چاروں اُنگلیاں کر آرام سے بال اگنے کی جنگے تک آپ نے ہاتھوں کو نیچے لانا ہے اور ایک ہی مرتبہ مسئلہ کرنا ہے یہ ایک مرتبہ والی بات کو تکرار کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ بہت سے لوگ جو ہے سب کو بار بار پھیلاتے ہیں جیسا کہ مال رہا ہے ویسا نہیں کرنا بہت سار کو ایک دفعہ ہاتھ پھیلانا ہے باقی آیا پورے سر کو بھی مسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے وہ انشاءاللہ ابھی بعد میں آ جائیں گے جیسا علیہ سنت والجماعت ہمیشہ پورے سر کو مسا کرتے ہیں کانوں کا اندر باہر گردن سب کا مسا کرتے ہیں کیا ہمارے فکر میں بھی ایسی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے تو ہاں جی اس سلسلے میں ابھی بعد میں آ جائے گا سنت بحث میں کہ وہ مخصوص اوقات میں جیسے مٹی آ آپ کے گلے میں شدید گرمی آ بہت زیادہ پسینہ آ کے بدبو آ رہا ایسی صورتوں میں آپ کے لیے سر پوری سر یا گردن کو کانوں میں ہاتھ ڈالنا یہ حکم اس وقت ہے سنت حکم میں وہ بھی سنت حکم میں واجب حکم نے واجب حکم سر کا مسئلہ یہی ہے کہ سر کے اگلے حصے کو ہاں جی ایک دفعہ ہاتھ دھرانا ہے اس کے بعد سے تو یہ یعنی سامنے والے حصے کو آپ نے چاروں انگلی سے مسئلہ کرنا یہ واجب حکم ہے اب آگے رہ کے اب مسور یہ پانچواں واجب ہے پیروں کا مسا کرنا ہاں جی تو یہ عمر فک الحمد کی روشنی میں شاسین فرمائے مسورجلیں پانچواں حقوق ہے پاؤں کا مسا کرنا پاؤں کا مسا کرنا انگلیوں کے سرے سے لے کر ٹاہنوں تک یعنی ٹاہنوں تک آیا قرآن کی آدمی آپ نے پڑھ لیا یعنی دونوں طرف ہاں عدیقہ ہا، کامی گٹ اس کا یعنی جہاں سے پاؤں کا چھوڑ ختم ہو جاتے ہیں بس وہیں تک ہے دونوں طرف جو ہاں جی جو برآمدگی سے ہوئی ہے ہاں جی اوپر اٹھا ہوا ہے اسی حصے تک وہی جوڑ تک آ جاتے ہیں تو آرام سے پاؤں کے انگلیوں پر ہاتھ رکھ کر آرام سے ہاتھ اوپر کھیلنا ہے بس جہاں سے وہ چھوڑ ختم ہو جاتے ہیں اور دونوں طرف جو ہاں جی برامندگی سے اوپر اٹھی ہوئی جو دونوں طرف حصہ ہے گھنسی گھنسی کا گٹ کا کام ہی وہیں تک آپ نے اسی حدود تک ہاتھ کو اوپر لانا ہے بس خطر ادھر بھی ہاتھ کو مالنا نہیں ہے بس آرام سے اوپر اوپر ہاتھ کو یہیں تک انگلیوں پہ ہاتھ رکھ کر آرام سے اوپر تک رکھنا ہے انگلیوں کے نیچے میں ہار نہیں رہنا ہے بس وہی اوپر والے حصے پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے یہ آپ کو مسخہ پاؤں کے مسخہ مشق ہے باقی جو ہے فقل آفت میں مسا جو ہے آپ کا پاؤں جب پاک ہے تو صرف مسا کرنا واجب ہے آپ مسئلہ کے بدلے میں دوہ نہیں سکتے کیونکہ قرآن سے بھی آپ نے پڑھ لیا اصل حکم مسا ہے قرآن پاک میں بھی دوہنے کے لیے کوئی شرح ضرور کہا ہے وہ ہو جائے تو پھر اس وقت دوہنا جائز ہے پڑھنا اصل حکم مسا ہے اور اگر مسا لہٰذا پاؤں جب پاک ہے تو ہم نے مسا ہی کرنا ہے دونوں پاؤں کو مطلب مسا کرنے میں پہلے دائیں پاؤں کو کرنا ہے دائیں ہاتھ سے پھر بائیں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے تو یہ آپ کو مسا کا پاؤں کے مسا کا حکم ہے ہے پاؤں پاک ہو تو مسا کے بدلے میں ہرگز دوہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اصل حکم یہی ہے پاؤں کا دوہنا جو ہے کچھ وجوہات کے بنا پر ہے وہ شاید فرماتے ہیں وہ غازل اور دونوں پاؤں کا دوہنا نے تہنوں تک کب ہے عموم میں بل یعنی آم آم بل مسلمین عموم یعنی عام عام بل مبتلا ہونا مسلمین مسلمان یعنی مسلمان عام طور پر مسلمان پاؤں کو دہنے کے اس عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں مجبور ہو جاتے پاؤں دہنا کیوں مجبور ہو جاتے ہیں اس دہنے کے عمل میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے کہتے ہیں لی تاثر سیانت رجلی تأثر یعنی مشکل ہونے کی وجہ سے لام کی وجہ سے لیک وجہ میں تاثر مشکل ہونے کی وجہ سے سیانت بچانا رجل پیر کو کسی زمین سے رساس چھینٹیں یعنی استنجا استنجا کے پانی کے چھنٹوں سے بغیر اس کے علاوہ دوسرے ناپاک چیزوں سے پاؤں کو بچانا مشکل ہو جاتی ہے اس وجہ سے پاؤں پاؤں کا حکم ہے تو اس سے صاف واضح ہو گیا پاؤں دہنے کا عمل جو ہے پاؤں نجس ہونے کی صورت میں یہ حکم ہے ورنہ اگر پاؤں پاک ہے تو دہنے کا کوئی حکم نہیں ہے پاؤں پاک ہوتے ہوئے دوہ لیں گے تو آپ کا وجوہ سمجھو باطل ہو گیا یعنی پاؤں پاک ہوتے ہوئے دہلی تو وضو باتل تو اس کے لیے آپ نے اوز بیان فرمایا تو یہ حکم اس کو بولتے ہیں اس طلبہ علم حکمت ہے اس دہنے کے عمل کے لیے شرط ہے کہ پاؤں پہ کوئی نجی چیز لگاؤ اسے جا کے چھینٹیں لگا اور کوئی اور چیز لگاؤ وہ بھی ٹاہنوں سے نیچے کامی گرل گپ ادھر کوئی چیز لگائے تو یہ مسئلہ کے میں پھر آپ دوہنا چاہیں تو آپ دوہ سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے آپ کے پاؤں پر فرق کر کے چھنٹوں کا پانی لگ گیا یا کسی اور وجہ سے آپ کے پاؤں نجیس ہو چکے تھے تو آپ نے استنجا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اگر پاؤں کو دوہ لیا پہلے ہی وضو شروع کرنے سے پہلے پاؤں دھو لیا پاک صاف کر لیا اس کے بعد پھر آرام سے وضو کر لیا اور پھر پاؤں کا مسق کر لیا تو یہ بالکل بہترین صورت ہے اور اس میں اس وضو میں کوئی اشکال نہیں ہے کسی کو کوئی ایشکال کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے یہ وزو بالکل صحیح ہے اپنے پاؤں کو جو ہے سنجا کے بعد پاؤں بالکل پخوا پا سنجھا کے چھینٹین لگاؤ یا کسی اور وجہ سے پاؤں جو ہے ٹاہنو سے نیچے اور کوئی نجی چیز یا اوپر ہے ٹہنو سے اوپر ہے کہیں چونکہ وضو سے پہلے ہمیں آزادی وضو کو پاک رکھنا ضروری ہے ہاں حالت وضو سے پہلے آزار وضو کو پاک کرنا ضروری ہے جیسے ابھی بعد میں حکم آئے گا تو اس فارمولے کے تحت بھی ہم اگر پہلے پاؤں پاک صاف کریں اس کے بعد آرام سے وضو کریں اور پاؤں کو سر کو مسا کرنے پر پاؤں کو مسا کریں یہ صورت بھی بالکل صحیح ہے آپ کے وضو کا لیکن اگر فرض کر ایک آدمی اس نے پاؤں پہ شیٹیں لگ گیا تھا سنجا کے پانی کے اس نے مس اس نے پہلے دوہ اس کو بھول گیا مثلا تو اس نے بعد میں جو ہے اب وضو کے دوران پھر اس نے یاد آ گیا مثلاً تو اس نے جو ہے اب اگر بعد میں اس نے مَ کے بدلے میں چونکہ پاؤں پہ سنجا کا شینٹیں لگا ہوا ہے تو اس نے مَ بدلے میں پاؤں کو دہ لیا ہاں جی تو پھر اس کا وضو صحیح ہے اس کا وضو باتیں نہیں اس کا وجو صحیح ہے اس عبادت سے یہی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن جو ہے آپ کو وضو کے بدلے میں جو ہاں جی لیکن پاؤں پاک ہوتے ہوئے پاؤں کو دہنا چھوڑ کے یہ بالکل جائز نہیں ہے ہاں جی لہذا آپ پہلے پاؤں پاک کر کے پھر آپ آرام سے اپنے مزہ کریں یہ بہترین صورت ہے ہمارے علماء کا زیادہ تر رائے یہ صبح مین الوا شہ یہی حکم ہے اسی پر چلنے کا حکم ہے لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسے چلا جیسے جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں آپ کے لیے خطرہ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ نے مزہ کیا تو آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسی جگہوں پر آپ نے پھر تو آپ نے کے میں میں اور اگر دہ لے تو آپ کی حضور باطل نہیں ہے ایسے خطرے کے موقعوں پر وہ ایسے جو ہیں عام حالت میں اگر کوئی نجی لگ گیا پہلے دوہنا اگر آپ نہیں دوہیا تو مسئ کے بدلے میں آپ دوڑ سکتے ہیں ہاں جی لیکن وہ مسئل کے بدلے میں اس بات دوڑ سکتے ہیں ٹہنو سے نیچے اگر آپ کا نجاست ہو ٹہنو سے اوپر اگر نجاست لگا ہوا ہے گھٹنوں تو پنڈلی پہ تو اس روز میں ہر میں وضو سے پہلے دوہنا واجب ہے کیونکہ وضو کے کی بدلے میں مصر کے بدلے میں جو دوڑنا ہے وہ ٹہنوں سے نیچے دھونے کا حقم ہے مرض کے بدلے میں مرض کے بدلوں میں ہاں جی سے نیچے دہنے کا کوئی حکم نہیں ہے اسلامی قرآن کے میں بھی القاوین اس لیے جو ہے اگر آپ کے پاؤں پر کہیں کوئی نجیز لگا ہوا ہے کوئی ہاں جی تو وہ مثلا گھنے سے نیچے ہے ہاں جی تو پھندلی پہ لگا ہوا ہے ایسی صورت میں ہر صورت میں آپ کو پاؤں کو پہلے ہی دوڑنا ہے وضو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو بعد میں مسئلے کے بدلے میں دیکھا آپ کو بزو صحیح نہیں ہے کیونکہ مسئل کے بدلے میں جو دہنے کا ہو ہیں وہ صرف ٹہنوں سے نیچے الا القاعبے کا لفظ ہے قرآن میں بھی اور ادھر الفاقے کے عبادت میں بھی لہٰذا جو ہے یہ مجبوری کے موقعوں پر آپ نے مسئل کے بدلے میں دوہنے کا جواز فقے میں رکھا ہے جیسے عالم اسلام میں جیسے التشا کے نزدیک پاب و کے بدلے میں دوہنے کا کوئی تصور نہیں ہے ہر صورت میں انہوں نے پہلے دہنا ہے اور پھر بعد میں مسئلہ کرنا ہے ہاں آل سنت کے نزدیک مساح کا کوئی حکم نہیں ہے اور ہر صورت میں انہوں نے دہنا ہے پاؤں پاک ہونے جس کو کچھ بھی ہو مساح کے بدلے میں انہوں نے دہنا ہے لیکن ہمارے شاہ سے نے فرمائے پاؤں پاک ہے تو دوہنے کے کوئی حکم نہیں ہے آپ پاؤں پاک ہوتے ہو آپ دہیں گے تو آپ نے حکم میں لاہ پر عمن نہیں کیا آپ کو وظر باطل ہے لیکن اگر پاؤں پہ تہنوں سے نیچے اگر کوئی نجیس اشیا ایسے جا کے شنٹین لگا ہوا ہے اور آپ نے مس کے بدلے میں اگر پہلے نہیں دہیا ہے تو ابھی آپ اب کے بدلے میں دوہ لیں تو آپ کا وضو صحیح ہے یہی فرما رہے ہیں غسل عمہ پاؤں کا دوہنا للکابن تہن وتا عموم میں بل والمسلمین مسلم عام مسلمان مبتلا ہونے کی وجہ سے لاسر سیانت رجل کیونکہ پاؤں کو بچانا مشکل ہونے کی وجہ سے میرے شاسلجا اس استنجا کے چھنٹوں سے ہاں جی واغیر اس کے علاوہ دوسرے ناپاکوں سے بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے یہ جواز ہے تو یہ آپ کو پانچواں واجب ہو گیا چھٹا واجب و ترتیب وضو کے یہ جی اعمال اس میں ترتیب ترتیب سے مرد کما و جس طرح قرآن پاک میں آیا ہم نے اس سے پہلے صفحے میں ہم نے پڑھ لیا تو اس نے عالیہ جب بھی تم نماز کے ارادہ کرو تو پہلے تم اپنے چہروں کو دوہ لو پھر ہاتھوں کو دوہ لو پھر سر پہ مسا کرو پھر پاؤں پہ, پہ مسا کرو یہی ترتیب آیت میں آیا تھا تو اس میں یہ فرمایا جیسے قرآن پاک نسل مراد قرآن پاک ہے چرن جو قرآن پاک کی آیت میں آیا اسی ترتیب سے آپ نے مساق آپ نے وضو کرنا ہے لیکن اس میں صرف ایک چیز خیال رکھنا ہے متضمن لطیمنی البتہ مقدم کرتے ہوئے دائیں جانب کو یعنی جہاں دو دو آزاد جیسے دو ہاتھوں میں سے پہلے دائیں ہاتھ کو دہ لو پھر بائیں ہاتھ کو دو لو دو پیروں میں سے پہلے دائیں پیر کو مسا کرو پھر, کر پھر بائیں پیر کو مسا کرو کیونکہ قرآن میں دائیں بائیں کا ذکر نہیں فرمایا ہاتھ اور پیر فرمایا اس لیے یہ چیز ہم نے خاص طور پر ترتیب میں خیال رکھنا ہے تو یہ وضو کے جو ترتیب ہے سب سے پہلے نیت کیا پھر چہرے کو دوہیا پھر جو ہے ہاتھوں کو دہیا پہلے دائیں پھر بائیں پھر سر کو مسا پھر دائیں پیر کو مسا پھر بائیں پیر کو, کو مسا اس کو ترتیب بولتے ہیں اس ترتیب میں اگر ہم نے آگے پیچھے کر لیا اور کسی نے وہیں ہاتھوں کو پہلے دھو لیا سر کو بعد میں دہ لیا شہروں کو بعد میں دھو لیا وز باتیں لے کسی نے پاؤں کو پہلے مسا کر لیا سر کو بعد میں مسا کر لیا وز باتیں لے تو اس طرح کرنا چاہے اس بالکل اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے جیسے آپ کو بحث میں بھی آیا اس کے بعد ساتواں واجب جو ہے ہی موالات ہیں موالات یعنی یہ جو وضو کے جو عملات اس کا امیہ یا کے واضح دیگر عمل کرنے بجا لانا ہے ہاں جی اس میں آپ نے جو ہے بلا وجہ کوئی فاصلہ نہیں ڈالنا ہے اردو کے دوران آپ نے کوئی فالتو کام نہیں کرنا ہے اور وضو کے ہی عملات کو امی کے واضح دیگر بجا لانا ہے وال بلا افرات و تفرید. افرات اور متنوع موالات بلا افراطن و تفریح بدن افرات و کے افراد تفریح سے کیا مراد ہے افراد کی چیز میں ہاتھ سے بڑھ جانا تفریح یعنی نیچے آ جانا ہے تو اس کا مطلب یہ کہتے ہیں آپ اردو کے درمیان جو ہے فصل خود معنی کریں افراد تفریح عنی اس سے میرے مراد یہ ہے اذا شکل جب آپ مشغول ہو جائیں پھر آسنائے سلاد ارضو کے دوران فی اجنائے عرضو عرض بے عامرین اجنبین کسی فالتو کام کا ایسے کام کا جو عرضو کا حصہ نہیں ہے اس میں اگر آپ مشغول ہو جائیں بلا ضرورت مجبوری کے بغیر پھر وہ اور آپ دیر لگائیں اس فالتو کام میں جیسے آپ نے سالن پہ ہاتھ لگا کوئی لباس لگا وضو کرنے کے دوران تو سب تک جو پھر آپ پلٹ آ جائیں لل وضو وضو کی طرح بھائی اس تو آپ کو اصل نو وضو کرنا پڑے گا و انلا فلاں ورنہ نہیں یعنی وضو کے دوران اگر آپ نے جیسے چہرے کو دھو لیا ہاتھ دھونے سے پہلے آپ نے سالن پہ کچھ کام کیا یا کوئی قبلہ دھو لیا اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھونا شروع کر لیا اس طرح کوئی اضافی کام میں کیا اور اس میں دیر لگایا کبھی مجبوری سے ایک بن کر دیا ایک گیس کا جو ہے بٹن بن کر دیا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک بچہ گر رہا تھا اس کا آپ نے سنبھالا اس سے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے جو ہے زیادہ ٹیم لگایا تو آپ کا وضو جو ہے باطل ہو جائے گا جو پھر لے کے آپ کو پھر آسرن ہو وضو پھر نیت سے شروع کرنا پڑے گا تو یہ مجموعی تو پر آپ کو وہ وضو کے سات واجبات آپ تک پہنچ گیا ہاں جی اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء جو ہے سنتیں انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے تو وضو کے واجبات میں سے پہلے نیت پھر داریں پھر چہرے کو دھونا پھر دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ پھر سر کو مسا پھر دائیں پیر پھر, پھر بائیں پیر پھر ان سب میں ترتیب کا خیال رکھنا آخر میں مولا کے بعد دیگر ان عملات کو انجام دینا یہ کچھ سات واجبات ہو گیا ان میں سے کوئی چیز ہم چھوڑیں گے تو ہمارا وزو باطیل ہوگا میں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق